الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك الصادقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بخمس بالجماعه والسمع والطاعه والهجره والجهاد في سبيل الله رواه امام احمد والامام الترمذي رحمه الله عن الحارث الاشعري رضي الله تعالى عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام اللهم من أحيتهُ منا فأحيه على الإسلام ومن توفّته منا فتوفّه على الإيمان اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك آمين يا رب العالمين جہاد کے ضمن میں اس سے پچھلی نشست میں ہم نے ایک تو لفظ جہاد کے جو لغوی معنی ہے لٹرل میننگ اس پر گفتگو مکمل کر دی تھی اور پھر یہ کہ اصطلاح جہاد اور خاص طور پر ایک عام لفظ کی حیثیت سے اس جہاد کے دو مرحلے ایک جہاد جہاد زندگانی یا جہد للبقاء یا سٹرگل فار ایگزٹینس جو ہر زی حیات ہر آن کر رہا ہے ایک جہاد کہ جو ہر ذی شعور انسان کسی مقصد کو آئیڈیل کو آدرش کو معین کر کے اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے اس کی راہ میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان سے پنجہ آزمائی کرتا ہے ان سے مقابلہ کرتا ہے ان سے مساورت کرتا ہے اور پھر یہ کہ حق کو یا اپنے پیش نظر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نظریے کو غالب کرنے کے لیے یا اپنے پسندیدہ نظام کو قائم کرنے کے لیے قربانیاں دیتا ہے اور اگر وقت آئے تو جان کی قربانی بھی دے ہے اب اس حوالے سے مسلمان کی زندگی کے جہاد کو سمجھیے مسلمان کی زندگی میں بھی اگر ہم اس تقسیم کو پیش نظر رکھیں تو دو جہاد ہیں پہلا جہاد وہ ہے کہ جسے ہم جائز جہاد کہیں گے وہی اسٹرگل فار ایگزٹینس اس کے لیے قصبے معاش کی جد و جو, جو مسلمان کر رہا ہے وہ بھی جہاد ہے بشرطے کہ وہ جائز راستے سے کر رہا ہے اس کے سامنے ٹیمپٹیشن آئی ہے حرام راستے سے دولت کما سکتا ہے وہ نہیں کما رہا وہ فاقے کے لیے تیار ہو گیا ہے لیکن حرام میں وہ نہیں مار رہا حلال پر اکتفا کر رہا ہے یہ اس کی جد و جہد جس کے لیے کہ رتبہ یہ بیان کیا گیا حدیث میں کہ القاسب و حبیب اللہ یہ اس کا جائز جہاد ہے بقائے ذات کے لیے بقا حیات کے لیے جو جدوجہد کر رہا ہے اپنی معاش کے حصول کے لیے اپنی زندگی کی ضرورتوں کے کو حاصل کرنے کے لیے یہ بھی جہاد ہے جائز جہاد ہے اسی طریقے سے اس کا دوسرا رتبہ اور بھی ہے جائز جہاد کا اپنے مال اور عزت کی حفاظت میں مقابلہ کرتا ہے یا اپنے حقوق کے حصول کی جد و جہد کر رہا ہے ایک مسلمان ہے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے جنگ کر رہا ہے اپنی آزادی کے حصول کے لیے کچھ جد و کر رہا ہے یہ بھی جہاد جائز جہاد ہے کہ وہ ہو بھی صحیح راستے سے جائز راستے سے اس کے اندر کوئی غلط راستہ اختیار نہ کیا جائے یہی وجہ ہے جہاں میں وہ حدیث صاحب کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا من کوتےلا دون مال ہی شہید جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے یہاں پہ اس کے سامنے کوئی مقصد اور نہیں ہے کوئی علاق کرے اللہ کا مقصد نہیں ہے اقامت دین کی جد و جود نہیں ہے کوئی اور دعوت دین کی کوئی مہم نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنی جان دے رہا اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا من قتل دون نہ مال فہوا شہید ہوں. اس لیے کہ مال ہے اسے حق ہے کہ اس کی حفاظت کرے اور اس کی حفاظت میں اگر کوئی شخص اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ شہید ہے اسی طریقے سے آزادی کا تحفظ آزادی کا حصول اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہ بھی جہاد ہے اس لیے کہ انسان کا حق ہے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے جد و جہود کی جائے وہ بھی جہاد ہے اور اس میں بھی اگر کسی کی جان جاتی ہے تو گویا کہ وہ شہید ہے یہ دونوں رطبے جو ہے جہاد کے در حقیقت یہ بنیادی جو جہاد تھا یہ اسی کے لیول سے لیکن اب جو دوسرا رتبہ ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو علیحدہ ڈیفائن کر لیجیے آئیڈینٹیفائی کر لیجیے بالکل ڈیمارکیشن دمار کے ساتھ ایک جائز جہاد ہے حصول معاش کی جد و جہد کر رہا ہے انسان جہاد کر رہا ہے اس میں بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا جائز راستے سے کر رہا ہے القاصب حبیب اللہ اپنی جان اپنی مال کی حفاظت کے اندر وہ مارا جاتا ہے اپنی آزادی کے حصول کی جدوجہد میں وہ مارا جاتا ہے یا یہ کہ اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے وہ جدوجہد یہ بھی جہاد ہے اس میں بھی اگر وہ قربانی دیتا ہے تو وہ شہید ہوگا لیکن اس کو ہم جہاد فی صبیل اللہ نہیں کہیں گے جہاد فی سبیل اللہ وہ جہاد ہوگا جو فردی دی اف اللہ ہو جو تعین کے ساتھ شعوری طور پر اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا جائے اس جہاد کے جو تین لیولز ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اور وہ اس ڈائگرام کے حوالے سے بہت خوبصورتی سے سمجھ میں آ جائیں گے دیکھیے یہ جو ہم نے اپنے سامنے عمارت کا ایک نقشہ رکھا یہ اسلام اور اسلام یہ چھت جو ہے یہ قائم ہے چار ستونوں پر نماز روزہ حج اور زکات یہاں اسلام کے معنی کیا ہیں دو الفاظ چھوٹے لکھے ہوئے اور تین اطاعت تقوی عبادت یہ سینونیمس ہے اسلام کے کیا معنی تو سرنڈر سر تسلیم خم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا اطاعت کے معنی حکم مان لینا اپنی آمادگی قلب کے ساتھ کسی کی بات ماننا فرما برداری تقوی کیا ہے دقوی اسی کا منفی پہلو ہے کسی کے حکم کو توڑنے سے بچنا کسی کی ناراضگی سے بچنا اللہ کی ناراضگی سے بچنا اللہ کے حکام کو توڑنے سے بچنا اور ان کے لیے گمبھیر ترین جو اصطلاح ہے وہ عبادت ہے عبادت کسے کہتے عبد غلام ہے ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کا غلام ہو جائے اپنے آپ کو مملوک سمجھے بندہ سمجھے ملکیت سمجھے اللہ کی اللہ کا ہر حکم ہر آن اپنے لیے واجب الٹاد تسلیم کرے یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے ان لائف یہ جو رویہ ہے انسان کا زندگی میں یہ عبادت ہے لیکن اب جان لیجیے کہ یہ کام آسان نہیں ہے اس کے لیے انسان کو سخت جہاد کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہے جس کو قرآن نفس امارہ کہتا ہے اور اسے جدید اصطلاح میں آپ کہیں گے وہ اس کا اڈ یا لیبیڈو یا اس کے اینیمل انسٹنگس ہیں جو اندھے بہرے ہیں انہیں اس سے بحث نہیں ہے پیٹ کو تو کھانے کو چاہیے اسے اس سے بحث نہیں کہ جائز سے ہے یا ناجائز سے ہے حلال ہے یا حرام ہے اسی طریقے سے شہوت بھڑک اٹھی ہے اسے تو اپنی تسکین چاہیے سینچل گریٹیفیکیشن یہ اس کا مقصود ہے اسے اس سے بحث نہیں ہے کہ راستہ جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ تمام جو اینیمل انسٹنگس ہیں بہت من زور ہے زوردار گھوڑا ہے اسے قابو میں رکھنا آسان کام نہیں ہے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے مسلسل جہاد کرنا پڑے گا مسلسل اس کے, اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا اور یہ ہے سب سے بنیادی سب سے اہم اور یوں سمجھیے کہ سب سے زیادہ فیصلہ کن اور اب ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں سب سے زیادہ افضل جہاد حضور نے ایک مرتبہ صحابہ سے سوال کیا بلکہ صحابہ نے سوال کیا حضور سے ایل جہاد افضل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل جہاد کون سا ہے آپ نے فرمایا جاہدہ نفسا کا اللہ سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس کو ساتھ اس کے ساتھ جہاد کرو اس کے ساتھ کشمکش کرو اس کے ساتھ مقابلہ کرو اسے زیر کرو اللہ کا متعی بناؤ یہ ہے افضل جہاد ایک اور حدیث ہے المجاہد و من نفس مجاہد تو وہ ہے حقیقت جو اپنے نفس سے جہاد کر سکے اگر نفس سے جہاد کیا نہیں اور چلے ہیں باہر کے دشمنوں سے اللہ کے دشمنوں کے خلاف تلوار لہراتے ہوئے قتال کے لیے تو وہ شیطان بھی ہستہ ہوگا یہ خود تو میرا چاکر ہے نوکر ہے میرے حکم پر چل رہا ہے یہ کہاں اسلام کا بول بالا کرنے جا رہا ہے کوئی نہ کوئی الٹیریئر موٹیو ہوگا کوئی دولت کی تمنا ہوگی کوئی مال غنیمت کے حصول کی خواہش ہوگی کوئی قومی عصبیت ہوگی کوئی قبائلی جو ہے انتقام کا جذبہ ہوگا جس کو یہ فروغ کرنے کے لیے جا رہا ہے ورنہ جس نے اپنے نفس کو متی نہیں کیا اللہ کا وہ کہاں سے اگلی بندوں کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہا ہے تو سب سے پہلا جہاد سب سے افضل جہاد سب سے بنیادی جہاد وہ اس لیول پر ہوگا یہ ہے نفس کے خلاف جہاد اسی کا ایک منفی پہلو ہے جیسے میں نے ارض کیا اطاعت ایک مثبت کانسیپٹ ہے تقوی اسی کا منفی پہلو ہے اطاعت, حکم ماننا تقوی نافرمانی فرمانی سے بچنا گویا کہ ایک ہی شے ہے جس کا کہ مسمت اور منفی پہلو ہے اسی طریقے سے جہاد کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے منفی پہلو ہجرت ہجرت کیا ہے پوچھا گیا حضور سے ایل الحجرت افضل یا رسول اللہ بڑی پیاری حدیث ہے یہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے سب سے افضل ہجرت کون سی فرمایا انتہا جو راما کرے ہر سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم ہر اس شے کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں یہ ہجرت ہے ایک ہجرت وہ ہے کہ مدینے کی طرف ایک شخص جا رہا ہے مکے سے اپنے اس گھر کو چھوڑ کر یہ افضل ترین اس اعتبار سے کہ بڑا شدید امتحان تھا لیکن یہاں حضور جو فرما رہے ہیں وہ ہجرت کی اصل بنیاد جڑ جو ہے ہجرت کی جیسے یہ جہاد ہے اس لیول پر جہاد نفس کے خلاف المجاہد و بنداہدہ نفس ہوں. اسی طرح عی ہجرت افضل و یا رسول اللہ اور جواب میں آپ نے فرمایا انتہا ما کرے ہر اب ہجر کسے کہتے ہجران ہجر وصل اور ہجر جو ہے وہ سب ہی جانتے علیحدگی جدائی کسی شے سے علیحدگی اختیار کر لینا تو انتہ جوڑا کہ تم علیحدگی اختیار کر لو ہر اس شے سے ماں کرے ہر اب جس کو کہ تیرا رب پسند نہ پسند کرتا ہو ہر اس چیز کو چھوڑ دینا ہجرت یہ پہلی منزل ہے جہاد کی اس میں تب دو چیزیں اور نوٹ کر لیجئے اس نفس امارہ کو بھڑکانے والا شیطان لڑین ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس ناس اندازی کرتا ہے حضور نے ایک نقشہ کھینچا ہے حدیث میں اور تھوتنی کا لفظ استعمال کیا جیسے سور کا منہ ہوتا ہے تھوتنی یہ تھوتنی جو ہے یہ شیطان جب ذرا دل انسان کا اللہ کی یاد سے غافل ہو خانہ خالدہ دیومی گیرد تو وہ شیطان اپنی تھوتنی اس کے اوپر ٹکا کر پھوک مارنے شروع کر دیتا ہے. یعنی وہ جو انسان کے اینیمل انسٹنٹس ہیں جو حیوانی جبلت ہے انہیں مشتعل کرتا ہے اب اس کے اندر جو ہے لذت کوشی جو ہے اس کا اشتعال پیدا ہو رہا ہے شہوت کے اندر اشتعال پیدا ہو رہا ہے وہ جو, جو اس کی حب جا ہے یا حب مال ہے اس کو بھڑکا رہا ہے اور مال کماؤ اور مال جمع کرو یہ سارے کام شیطان کر رہا ہے تو گویا کہ اب شیطان کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا ان الشیطان اکان لکم ادومر فخت خدو ہو مسلمانوں یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم اسے دشمن سمجھو اس کو تم بھی تو اس کے ساتھ مقابلہ کرو بلکہ سورہ کہا نے ایک جگہ نقشہ کھینچا گیا ہے حفت تخز کیا تم نے اس شیطان لعین کو اور اس کی جو اولاد ہے اس کی جو نسل ہے تم نے اس کو بنا لیا, لیا من دونی مجھے چھوڑ کر انہیں اپنا دوست بنایا ہے ان کا کہنا مانتے ہو ان کے کہے پر چلتے ہو ان کے مشورے مانتے ہو لکوم آدوم حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے اس کو تو جو, جو بھی حضرت آدم سے جو حسد اسے ہوا تھا وہ تو اس کا انتقام کی آگ جو ہے اس میں جل رہا ہے وہ تمہیں سب کو چاہتا ہے جہنم کے اندر کسی طریقے سے وہ ڈلوا دے تو تم اسے دشمن سمجھو ان نہ شیتانہ کا نہ لکم ادو الفت خزو اسے اپنا دشمن سمجھو اور تیسرا اسی کا ایک پہلو اور بھی ہے آپ ہر شخص جو ہے کسی معاشرے میں رہتا ہے سوشل انفلوئنسز ہوتے ہیں معاشرے کے دباؤ ہوتے ہیں رجحانات ہوتے ہیں سوشل کسٹمز ہیں برادری کے رواج ہیں اور ان کا ایک دباؤ پڑتا ہے جس پر کہ انسان جو ہے چلنے پر مجبور ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ وہ اپنی عظیمت کے ساتھ مضبوط قوت رادی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوتا ہے ان پریشرز کا مقابلہ کر سکتا ہے گویا کہ بگڑے ہوئے معاشرے کے جو سوشل پریشرز ہیں ان کا مقابلہ کرے گا تو اللہ کی بندگی کا کرے گا تب اللہ کے پر چل سکے گا ورنہ کیا کریں جی اللہ کا تو حکم ہے واقعات یہ شے جو ہے شریعت میں تو جائز نہیں ہے کیا کریں گھر والے نہیں مانتے کیا کریں عورتیں نہیں مانتے کیا کریں جی برادری کا رواج یہی کیا کریں زمانے کا چلن یہی ہے یہ پریشرس ہے اگر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے زمانہ باتو نہ سادت تو باضمانہ ستےز یہ زمانہ اگر تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا ہے تو اس کے ساتھ تم لڑو اور عام آدمی جو ہے کمزور آدمی اس کا معاملہ یہ ہے کہ زمانہ بات نہ سادہ تو با زمانہ بے ساز زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کر رہا تم زمانے کے ساتھ موافقت کرنا بہرحال یہ تین جہاد ہیں جو پہلے لیول پر ہوں گے جہاد اصل ہے اپنے نفس کے خلاف میں جہادہ نفس ہوں لیکن اس نفس کو بھڑکانے والا اسٹال ملانے والا شیطان اور اس کی ضروریت سلمی و مانوی ہے اس کے خلاف بھی جہاد کرنا پڑے گا مقابلہ کرنا پڑے گا پھر معاشرہ ہے اور معاشرے کے دباؤ ہے سوشل پریشر ان کو رجسٹ کرنا ہوگا جہاد کہتے ہیں ہے کو مقابلہ ہے اس مقابلے میں ور آنے کی کوشش کرنا اس کے اوپر اس کو دوسرے کو زیر کر دینا یہ تین جہاد کیے جائیں تو پہلے لیول پر انسان اس چھت پر پہنچتا ہے اسلام عبادت کہنا ہے آسان انی عبد اللہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن واقعہ یہ ہے کہ عبد دیگر ابد ہوں دیگر اللہ کا بندہ بن جانا پھر واقع کم گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکل لا لارا میں جب کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مجھ پر کپ کپی تاری ہوتی ہے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا آسان ہے اس پر پورا اترنا بہت مشکل ہے ایک اللہ واحد کی بندگی کر لینا اور کل اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا لینا اور ادخلو سل میں کاف فتن پورے کے پورے سموچے کے سموچے اسلام میں آ جانا آسان کام نہیں بہت مشکل کام ہے اور بڑی محنت اور بڑے مقابلے اور بڑے جہاد اور بڑی کشاکش کے بعد انسان جو ہے اس پہلی منزل تک پہنچتا ہے تو یہ گویا کے سب سے بنیادی جہاد ہے البتہ اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں اس جہاد کے لیے لفظ جہاد کہیں وارد نہیں ہوا فی صبیل کا تو تذکرہ ہی نہیں اس میں ہو سکتا اس لیے کہ فی سبیل اور مال اور جان کا کھپانا اس لیے کہ یہ کوئی ظاہری شہ تو ہے نہیں یہ تو اندر ہی اندر ہو رہا جو بھی یہ جہاد کر رہا ہے اپنے اندر ہی اندر انسان کی شخصیت کے اندر کے ایک میدان کارزار ہے حق و باطل کا مقابلہ وہاں ہو رہا کشمکش وہاں جاری ہے کشاکش ہو رہی ہے یہ وزیبل نہیں ہے انویزیبل ہے اس اعتبار سے اس میں جان اور مال کا کھپانا یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکے گا اس لیے قرآن مجید میں اس کو جہاد نہیں کہا گیا اگرچہ جہادیش میں نے آپ کو سنا دی ہے المجاہد و من جاہد انفس اور ای الجہاد افضل یا رسول اللہ انتجاہدہ نفس کا فی تعات اللہ البتہ اس سے اوپر اسی لیے میں نے اس فگر میں اس ڈائگرام میں جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح اوپر کے دو لیولز پر جو ہے ان دونوں کو کور کرتے ہوئے ان دونوں کے بارے میں جو ہے اس کو استعمال کیا ہے یہ ہے جہاد فی اللہ اب جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی منزل کیا ہوگی اس پیغام کو پھیلانے کے لیے دعوت کے لیے تبلیغ کے لیے امر بالمعروف معروف کے لیے نہیں المنکر کے لیے اور جیسے پہلے لیول پر جامع ترین اصطلاح عبادت ہے دوسرے لیول پر ہے شہادت الناس دعوت کا مقصد کیا ہے تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تک تو تیرا پیغام پہنچائی نہیں اس کام کے لیے اللہ تعالی نبیوں کو بھیجتا رہا اس کام کے لیے جہاد ہوتا رہا ہے اسے قرآن نے جہاد کہا ہے چنانچہ سورہ فرقان میں جو فرمایا فلا تو تل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کی بات نہ مانیے بجاہد ہوں بے ہی جہاد ان ان کے ساتھ جہاد کیجئے اور بہت بڑا جہاد کیجئے اور بے ہی اس قرآن کے ساتھ جہاد کیجئے یہ جہاد تلوار سے نہیں ہوتا اس جہاد میں کوئی زور اور طاقت اس طرح کی استعمال نہیں ہوتی فزیکل انرجی اس میں طاقت کون سی استعمال ہو رہی ہے ذہنی صلاحیت ہے اس میں اور اصل ہتھیار کون سا قرآن انظار قرآن سے تبشیر قرآن سے تذکیر قرآن سے تبلیغ قرآن کی تعلیم قرآن کی یعلم وحمل الكتاب والحکمہ دعوت ہو رہی ہے اللہ کی طرف قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو بشارتیں دی جا رہی ہیں قرآن مجید کے ذریعے سے انظار کیا جا رہا ہے وہ ہی علیہ القرآن لے ان ومن بلغ کہہ دیجیے نبی کہ میری طرف یہ قرآن وہی کیا گیا ہے تاکہ خبردار کر دوں تو اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے وہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انذاق اس تک بھی پہنچ گیا تو یہ دعوت تبلیغ امر بالمعروف، نہیں نہیں الملکر جیسے کہ پہلے لیول پر چار اصطلاحات تھیں اسلام اطاعت، تقوی، عبادت ایسے ہی اس دوسرے لیول پر چار ہیں تبلیغ دعوت امر بالمعروف، نہیں المنکر یہ ایک اصطلاح ہے دو نہیں ہے کمپوزٹ ہے اور چوتھی شہادت علناس یہ اصل مقصد ہے لوگوں پر حجت قائم ہو جائے وہ یہ نہ کہہ سکے قیامت کے دن کے اللہ تیرا پیغام ہم تک نہیں پہنچا اسی لیے حدور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ آپ نے دیا حجت الوداع میں اس میں لوگوں سے گواہی لی تھی اللہ حل بلگ تو لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں اور پورے مجمع نے کہا ہے انا نشہ دو قد کقت بل لگتا وہ دہتا یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے جو ہوا ہے عام طور پر صحابہ کرام حضور کا جب سوال ہوتا تھا اول تو یہ کہ جواب دینے میں کچراتے تھے عام طور پر اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہم تو آپ سے جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں ہم کہاں آگے بڑھ کر اپنی کوئی ذہانت کا مظاہرہ کریں لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک جواب سوال کیا اللہ حلبل تو لوگوں میں نے پہنچا دیا ہے اور جواب تین بلکہ ایک روایت میں چار انا نشدو اللہ قدبلقتر رسانتا و دیت المانتا و نسحت المتا و کشفت المتا ہاں اللہ کے رسول ہم گواہ ہیں آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا رسانت کا حق ادا کر دیا ہماری خیر خاہی کا حق ادا کر دیا اور آپ نے تاریخی کے پردوں کو چاہ کر کے رکھ دیا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا قیامت کے دن کے آپ کی طرف سے ابلاغ اور تبلیغ اور حجت قائم کرنے میں کوئی کمی رہ گئی تین مرتبہ حدور نے سوال کیا تین مرتبہ جواب لیا اور پھر آپ نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی ہے انگوشت شہادت سے اشارہ کیا پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اللہ ہم مشہد اللہ ہم اللہ ہم مشد تین مرتبہ گواہ رہے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے انہیں پہنچا دیا حق تبلیغ ادا کر دیا گویا کہ اسے سائی آف ریلیف کہیں گے ہم انگریزی میں کہ جیسے کہ ایک بھاری بوجھ کندھے پر تھا آج اتر گیا وہ جو ذمہ داری تھی پہنچانے کی یا یو ہر رسول بلغما کبر رب ربک لمطف تفعل فما کا رسالتا اے اللہ کے رسول پہنچا دو جو کچھ نادر کیا گیا ہے آپ آپ پر اللہ کی طرف سے پہنچا دیجئے اور اگر خدانہ خاصہ بال ایسا نہ ہوا تو رسالت کا ادا نہیں ہوگا وہ کیفیت ہے وہ بوجھ ہے ان سنکی علیہ کا قولن یہ جو بھاری بوجھ آیا تھا وہ آج گویا کہ سائی اف ریلیف سمکدوش ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گندے ہلکے ہو گئے وہ بارے گراں آج اتر گیا اللہ مشرد اللہ مشرد اللہ مشد اسی کا ظہور ہوگا قیامت کے دن میدان حشر میں ہر امت کے کا جب محاسبہ ہوگا تو پہلے رسول کھڑا ہوگا اس امت کا اور وہ ٹیسٹیفائی کرے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا میں نے انہیں پہنچا دیا تھا. اب یہ جانے اور ان کا کام ان کا محاسبہ ان کا یہ جواب دہی خود کریں گے دی ہیو ٹو فیس دی اکاؤنٹیبلٹی میں نے پہنچا دیا تھا میں نے کوئی کمی نہیں کی یہ ہے کہ جو سمجھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے پروزیکیوشن فٹنس کی حیثیت سے ہر رسول کھڑا ہوگا اپنی امت کے خلاف گواہی دینے کے لیے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا اب ختم نبوت کے بعد یہ ذمہ داری امت کی ہے اس لیے کہ حضور تو بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے ومار سلنا کا اللہ کا فت اللہ سے بشیرم و اے محمد ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نور انسانی کے لیے بشیر و نظیر بنا کر تو کون پہنچائے گا اسی لیے وہ خطبہ حجت الوداع کا جو تذکرہ ہو رہا تھا اس کے آخری الفاظ اب یہ ہیں فل شاہد الغاہبا اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں میں نے تمہیں پہنچا دیا اب تمہیں پہنچانا ہے جار. ظاہر بات ہے یہ پہنچانا کیسے ہوگا اگر میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے دھندوں میں لگے رہیں اپنے پروفیشن اپنے اپنے کاروبار اپنی اپنی جو بھی مصروفیات ہیں بہرحال ایک مصروفیت پریزرویشن آف دی سیلف جائز جہاد آپ کو کرنا ہے معاش کے لیے کوئی نہ کوئی محنت کرنی ہے اسی طریقے سے اور جو بھی آپ کے اوپر حقوق اور فرائض ہے ان کو ادا کرنا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد آپ کا مقصود آپ کا مطلوب آپ کا نسب العین آپ کا آدر کا آئیڈیل اگر یہ نہیں بنتا ہے کہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے اور اللہ کے دین کا غلغلہ بلند کرنا ہے اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنا ہے تو پھر یہ زندگی مسلمان کی زندگی نہیں ہے پھر تو یہ در حقیقت صرف جائز جہاد کی حد تک تو آپ کر رہے ہیں پھر یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوا اور جہاد فی سبیل اللہ ایمان کی شرط لازن ہوئی انما نمل مومنون آمنوا عام انوب اللہ و رسول تابو و جاہدو بم والم وانفس اللہ یہ جہاد ہے فی سبیل اللہ میں نے ارض کیا ہے قرآن مجید اس پہلے جہاد کو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہی نہیں حدیث میں بھی آیا ہے تو فی سبیل اللہ کے الفاظ نہیں آئے المجاہد من جاہد الفس افضل الجہاد کیا ہے التجاہد الفس کا فطاعت اللہ لیکن جہاد فی سبیل اللہ بالمال و نفس یہ جو ایمان کی ڈیفینیشن میں ایک اس کے لازمی حصے کے طور پر آیا ہے اِنَّمَا الَّذِينَ بِاللَّهِ سُمَّا لَمْ ان نم المومن الزین احمن بلّہ و رسول سم یار تابو و جاہدو بم والم وانفس اللہ اس کی پھر شرط پوری نہیں ہو رہی اس کی تو اولین شرط یہ ہے جس کو یہاں دوسری چھت سے نمایاں کیا گیا دین کی دعوت دین کی تبلیغ ابر بالمعروف نہیں المنکر اور شہادت على الناس کے لیے تن من دھن اپنی توانائیاں اپنی صلاحیتیں نصب العین زندگی میں یہ بن جائے یہ مقصود ہو یہ مطلوب ہو باقی چیزیں جو ہے پھر انسان اس کا دائرہ سمیٹتا ہے اس کی بساط جو ہے وہ کم کرتا ہے اپنی ضروریات کم کرتا ہے تاکہ وقت نکالے اور اس کام میں لگائے اس میں بھی اب میں ارض کر دوں کہ جیسے میں نے ارض کیا تھا پہلے لیول کا جہاد جو اگرچہ جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح کے اندر تو نہیں آتا لیکن جہاد تو ہے اضرو حدیث اس کے بھی تین شعبے تھے نفس جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے جو دباؤ ہیں ان کے خلاف جہاد شیتان کے خلاف جہاد اسی طرح اس لیول پر بھی تین جہاد ہیں اور اس میں البتہ یہ ہوگا کہ یہ ہر شخص کے کرنے کے تین نہیں ہیں بلکہ یہ تین لیولز ہیں اصل میں اس دعوت اور تبلیغ کے اس کے لیے بڑی عظیم آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نہل کے آخری حصے میں آئی ہے ادو الا سبیل رب قبل حکمت و مو عزت احسن یہ دعوت کے تین لیول ہیں سب سے اونچا لیول کیا ہے ہر معاشرے میں ایک انٹیلیجنسیا انٹلیکچوئل مائنورٹی ذہین انصر ذہین اقلیت ہوتی ہے جو فیصلہ کن ہوتی ہے اگرچہ تعداد میں کم آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مائکروسکوپک مائنورٹی فیصلہ کن وہی ہوتے ہیں وہی گویا کے پیس میکرز ہوتے ہیں معاشرے کے اندر روایات وہی بناتے ہیں اسی وہی جو ہے رخ موین کرتے ہیں معاشرے کا اس کو ظاہر بات ہے کہ دعوت جو ہے صرف واس کے ذریعے نہیں پہنچائی جا سکتی دلیل کے ذریعے سے پہنچانی ہوگی حکمت دانائی ان کے ساتھ آپ فلسفے کے انداز میں بات نہیں کریں گے تو آپ کی بات نہیں سنے گے ان کے غلط نظریات کا ابتدا اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو بیرئر ہی نہیں ٹوٹا ان کے دل تک تو آپ کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی ان کے دماغ کے غلط نظریات نے جو ہے دل کا گھیراؤ کیا ہوا ہے یہ پردے ہیں لہذا ہائیسٹ لیول ہے لیول پر دو الہ سبیل ربے کا بل خکمہ کے ساتھ دانائی کے ساتھ دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ قرآن خود کہتا ہے ہاتھوں برہانہ تم فا دیتی لاہو دلیل اگر تم سچے ہو تو قرآن خود بھی دلیل پیش کرتا ہے اگرچہ قرآن مجید میں وہ دلائل جو آئے ہیں جو بظاہر ہمیں نظر آتے قرآن مجید میں وہ گویا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اس دور کے غلط نظریات تھے صرف ان کی نفی ہو رہی ہے حقیقت میں وہاں تمام غلط نظریات جو قیامت تک پیدا ہونے والے سب کی نفی موجود ہے البتہ اس کے لیے آپ کو قرآن میں ہو غوط اگر نئے مرد مسلمان آپ کو ذرا گہرائی میں اترنا ہوگا آپ کو آن سرفس نہیں ملیں گی وہ چیزیں آن سرفس تو وہی گمراہیاں ڈسکس ہوئی ہیں کہ جو اس معاشرے میں موجود تھیں کہ جو معاشرہ مخاطب اول تھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کا وہاں جو گمراہی تھی وہاں جو شرک کی شکلیں تھیں وہاں الحاد کی جو صورتیں تھیں وہ تو گویا کہ بالکل سامنے ہے رائٹنگ آن دی وال کی طرح قرآن میں نظر آ جائیں گے ان کے خلاف دلائی براہین ان کے ساتھ پوری کی پوری دلیل کے ساتھ حجت کے ساتھ محاجہ اور مناظرہ قرآن میں موجود ہے لیکن بعد میں جو نظریات پیدا ہوئے غلط فلسفے جن کا کہ آج پوری دنیا کے اوپر ایک غلبہ ہے مغرب میں جو نیا فکر نیا فلسفہ منہدانہ نظریات میٹیرئلسٹک فلاسفی مختلف شعبوں کے اندر اب ڈاروین کا ایک نظریہ اس کی ایک تو ہے اس کی جو بھی ایک حیاتیات کے میدان میں جو اس کا معاملہ ایک علمی مسئلے کی حیثیت سے ایک یہ جو اس کا جو سوشل انفلوئنس ہوا ہے پوری نوع انسانی کے اوپر کہ انسان بھی نرا حیوان ہے بس جو کچھ حیوان کے لئے ضرورت ہے وہی انسان کے لئے ضرورت ہے کوئی کوالیٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے انسان میں اور دوسرے حیوانات میں جو بھی ہے کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے وہ صرف مقدار کا فرق ہے کمیت کا فرق ہے کیفیت کا فرق نہیں ہے در حقیقت اسی کے اثرات ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یا مارکس کا فلسفہ آیا کہ اصل شہ جو ہے انسان کا اصل محرک وہ تو در حقیقت معاش کا محرک ہے باقی سارے مارل کانسیپٹس بھی جو بھی کسی زمانے میں کسی دور میں کسی معاشرے میں جو مینز آف پروڈکشن ہے اور جو بھی معاشی نظام ہوتا ہے اسی کے مطابق تصورات اخلاق کے جو ہے معیارات وجود میں آ جاتے ہیں معیار تابے ہے معاش کے یہ نظریات ہیں بڑے مدلل ہیں اب لاجیکل پازیٹیویزم ہے بٹ رسل کا اگر آپ اس کا رد نہیں کر سکتے اگر ایگزٹانشلزم جو ہے اس دور کا جو سب سے زیادہ محبوب فلسفہ بن چکا ہے لنگوسٹکس جو ہے جو آج جس کا کہ توتی بول رہا ہے پوری دنیا میں اگر اس کا ابتال نہیں کر سکتے تو گویا کے وہ بیرئرس جو ہے کہ جو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ اگر نہیں اٹھیں گے تو حق کا اور دعوت حق کا جو ہے وہ حق ادا نہیں ہو پائے گا تو پہلا لیول آسان نہیں ہے بڑے ذہین لوگ بڑے فتیم نوجوان اسی کے لیے زندگیاں کھپائیں اسی کو اپنا موٹو بنائیں اسی کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائے خیر حکم تالم القرآن و جدید نظریات کو بھی انہوں نے پڑھا ہو قرآن مجید کی بھی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی ہو پھر وہاں سے وہ ہدایت کے موتی نکال کر لائے ہو پھر اس کو آج کا انٹلیکچل لیول جو ہے آج کے دور کی جو بھی جو ذہنی سطح ہے اس پر پیش کر سکے تب کہیں وہ تقاضا ادا ہوگا ادو الاس بل رب قبل نمبر دو ولمدت الحسن عوام الناس ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں کہ کلین سلیٹس ہوتی ہیں ان کے ذہنوں میں کوئی فلسفے نہیں ہے کوئی خناس بھرا ہوا نہیں ہے اگر کوئی بات اچھی کہی جائے